اِس الرحمٰن الحمد اللہ و رحمۃ وحمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محتبہ السینس محسم السلام کرتے ہیں ہمارا سلسلہ دار کتاب اللہ باب الحجر درخت نمبر دو ہیں پیج نمبر دو سو ستر میں دوسرا پیرا شروع ہے اس میں جو ہے ہجر وہ ان لوگوں کا ان لوگ کے وسائل بیان کریں جن پر چھ گروہ تھا جن پر کچھ مشکلات کی وجہ سن پر مالی تصرفات اور اس کے علاوہ کچھ اور عقل و حقوق کے پابندی تھا ان میں سے کل جو ہے نابالغ بچے کا بیان کیا اور ابھی آگے پاگل کے بتاریں امن مجنون بارہ پاگل شات او ممنون اس کو بھی یہ ممنوع منت تصروفات مالی اپنے مال میں کسی بھی طرح کی تصرف کرنے سے اس کو منع کیا جاتا ہے ہاں جی ممنون اس کو امور کو روکا جاتا ہے ممنوع ہے وغیرہ مالی تصرفات اس کے علاوہ دوسرے بنا لوقوط جو بھی آدمی خالی حروخ ہے حبا ہے کچھ بھی ہے حتی وغیرہ بھی مادہ مجنون جب تک وہ مجنون ہے پاگل ہے اس سے ہر کے مالی تصرفات بھی اس کے علاوہ دوسرے بھی ہر قسم کے آگد وقود مادات ہر چیز سے اس کو منع کیا جائے گا فن ذال جنون اور البتہ اس کے جنون پاگل پنی زائل ہو جائے اور وہ نارمل انسان ہو جائے شاید من ہو جائے شاید سلامت ہو جائے اس کو رش آ جائے تو جا تصرف ہو تو پھر جیسے اس کو تصرف کرنا فی معمولی ان جن چیزوں میں اس کو پہلے منع کیا تھا تصرفات مالو جیسا خود میں فن لم یزال اور اگر جو ہے اس کے پاگل پنی جو ہے جنون زائل نہ ہو جائے تو اس کے سرپرستی جو ہے فمول و کُلہ تو اس کے تمام کام جو ہے مال میں تصرفات وقوع آخ سب کے ساتھ تعلق تعلّق رکھتا ہے فی الولی اس کے ولی کے ساتھ ولی باپ و دادا پر دادا اگر ہو تو نہیں تو تو وسیع یا باپ دادا والا جس کو وصیت کی ہے وہ وسی جو ہے ان چیزوں کا سرپرستی کرے گا اگر وسی بھی نہیں ہے تو اول حاکم یا حاکم اسلامی جس کے کل آپ کو تعریف کیا تھا حاکم اسلامی جو ہے وہ عالم دین ہے حاکم جو ہے جو دین دین کو جانتا بھی ہے اور دیندار بھی ہے عمل بھی کرتا ہے اور لوگوں کے درمیان حق کا فیصلہ کرتا ہے کبھی بھی کسی کے دباؤ میں آ کے رشوت لے کے ہاں جی اس طرح بے ایمانی کے دو نمبری کام ہرگز وہ نہیں کرتا صرف اور صرف اللہ کے کی رضا کے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہیں اور حق کا فیصلہ کرتے ہیں اور حقدار کو اس کا حق پہنچا دیتے ہیں تو ایسے عالم کو جو ہے حاکم اسلامی سے تعبیر کیا امیل حاکم یا حاکم اسلامی جو ہے اس پاگل کی عمر کے سرپرستی کریں گے کمات کا دما جس طرح پہلے والی بچے کے بارے میں بھی یہی تین گروہ جو ہے ہاں جی ولی اوشی اور حاکم اسلامی اس کا سرپرست تھا غلوم بلاغذ سبھی اور اغل بال نابالغ بچہ جو ہے بالغ ہو جائیں یعنی او وا او و مجنون اور مجنون پاغل بھی اے ہو جائیں صحیح تعلیم ہو جائیں اور یہ دونوں رشیدین ہو یعنی دونوں نفر نقصان کو بھی برا پورا درخت کرنے والا ہو تو ہی اللہ ولایت للولی تو کوئی ولایت سرپرستی نہ ان کا حق نہیں ہے ولی کو علامہ ان دونوں پر جب باپ اور دادا کو نہیں ہے تو پھر وسیع اور حاکم کو بطرکہ اللہ ان کی نوبت نہیں آتی ہاں جب وہ خود جو بالغ و آخر ہے اور رشید بھی ہے کوئی بھی بندہ تو اپنے کاموں کا خود جو ہے مالک ہے خود و ذمہ دار ہے امت سبھی بالا کما کر لوکھ سبھی شریعت کے اسلام میں نادان سبھی بیوقوف کیسے کہتے ہیں دی جو یہ وہ شخص ہیں کہ یہ صرف عاموالو جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو ہل محرماتے حرام کاموں میں خرچ کرتے ہیں ہاں کے نشے کی چیزوں میں دو اور دوسرے گناہ کے مافلیں سجانے میں وہ یو اور فضول خاصی کرتا ہے وہ یو اور جو خرید فروخ کے معاملات کرتے ہیں معاملات کرتے ہیں ہاں جی اور خود کی خرید فروخت کی بالغب نفواہش بہت واضح نقصان کے ساتھ واضح نقصان کے ساتھ یعنی جو ہیں سو روپے کے مال کو وہ بیس تیس میں بیچ دیتے ہیں تو یہ واضح نقصان ہے تو واضح نقصان کے ساتھ وہ مال کو بیچ دیتے ہیں ہاں جی اور بہت سچی چیز کو مہنگے داموں میں خرید لیتے ہیں تو اس طرح جو ہے واضح غبن اور نقصان کے ساتھ معاملات کرتے ہیں اور کرنے کے باوجود ولیوں سے کوئی پروا بھی نہیں ہے اور اس کو کوئی افسوس بھی نہیں ہے کوئی پروہ نہیں ہے تو پھر فیاض و حصے میں واضح ہے اس کے ولی پر باپ دادا وغیرہ پر اور وسی اگر ولی نہیں ہے تو اس کے وسیع پر باپ کی دادا کے جنہوں نے وسیع کیا وصیت کی دونوں بچے کی اس سبھی کے جو ہے امور کی سرپرسی کرنے کی ذمہ داری جس کو سونپائیں یا اگر یہ دونوں نعت و الحاکم یا حاکم شرعی کی ذمہ داری ہیں ان پر واجب ہے کہ یم نہ ہو یہ کہ اس صفی آدمی کو اس کماغ نادان کو روکے منت تصرفی مالیں اس کو اپنے مال میں تصرف کرنے سے اس کو روکیں اور پھر کیا کریں وہ اپنے اختیار میں لے لیں گے اس کے تمام جائیداد ہاں جی ولی ہے تو ولی نے تو وسیع ہے تو حاکم میں اس کے تمام جائیداد جو ہیں اپنے قبضے میں لے لیں گے پھر ویونف کا پھر خرچ کریں گے عالیہ ہی اس کا ماں نادان شاہ پر بھی اس کے ضروری خدشات پورا کریں گے وہ اور ان لوگوں کا خدشہ بھی دیں گے وہ جو عالین و جن کے خدشہ اس کے ذمے جیسے اس کے بی بچے اور چھوٹے ہیں تو بے قدرِ حال ہی وہ خدشے ان کی اپنی حالت کے مطابق اس کے بیے بچوں کے من غیر اصراف ہیں کسی دونوں کسی احصاف خدوخشے بھی نہ کریں اور انصاف کے نیاز زیادہ اور اس کے ان پر خدشے کے سلسلے میں امساخ بھی نہ کریں کل باخیل بخیل, بخیل شاخ کی طرح کنجو شاذ طرف یعنی ان کو تنگ بھی نہ کریں ان کی مالی ضروریات جو ہے ضروری خدشۂ پورا ہونے کے حد ان کو دے دیں ان کو انشاق اتنے ننا نہ نہ رکھیں ان کے یعنی ان کو دینے میں ہاتھ اتنا روکے نہ رکھیں اتنا تنگ نہ کریں کہ جس طرح بخیل لوگ کرتے ہیں اور ان کے زندگی کو عذاب میں ڈالیں ایسا بھی نہ کریں فرماتے البتہ سبھی شخص سے وہ یسی و من ہو البتہ صحیح ہے اس کا موقع شاعر سے بعض القوجے بعض شرح آغات مجھ سے صحیح ہے چونکہ جو ہے وہ مال میں تصر فضول خرچی کرتا ہے باقی تو کاموں میں عقل ٹھیک ہے جیسے ک طے طلاق کو وہ دے سکتے ہیں بابن بیوی سے اگر معاملات پیش آئیں وہ لیان اور لیان کا معاملہ بھی آپ نے پہلے لے بابلیان میں میم بیوی کے درمیان جو ہے غیر الزام تراشی سر میں یہ معاملہ پیش آتی ہے ہاں جی تو وہ بھی کر سکتے ہیں یہ دونوں لیکن ولا یہ صوف الب شرح لیکن اشرا میں وہ آقت نہیں کر سکتے اشرا اس سے صحیح نہیں ہے لا تاجلً نا جو ہے تاجلً مطلب کیا ہیں ابھی قیمت دے کے دس سے قیمت دے کے بھی نہیں کر سکتے ولا تاجل نہ ادھار کی صورت میں ادھار کی صورت میں جو ہیں بے صلب بھی ہوتے ہیں بے قرض بھی ہوتے ہیں کبھی جینس پہ لے دیتے ہیں قیمت بعد میں لیتے ہیں کبھی قیمت پہلے دیتے ہیں جینس بعد میں لیتے ہیں تو اس طرح کا کوئی بھی جو ہے معاملہ خرید و روح کا معاملہ ہے یہ نہیں کرے گا تو تاج سے مرد پیسہ بھی دے دینا ہے جن جینس میں دو وقتی خرید ہو ہے دستی خرچ ہو ہے تاجیلاً حمزے کے ساتھ جو جی تاخیر ہے یعنی معاملات ابھی ہوتے ہیں آگ دو خرید ہو رخ آگ پہلے ہوتے ہیں پھر کبھی جو ہے آگے سلق بے سلق کی صورت میں سلم کی صورت میں کہ جنس جو ہے بعد میں دینے پیسہ بھی دینے والی صورت یا جو ہے جینس ابھی دے پیسہ بعد میں دینے قرض والی صورت ان میں سے کوئی بھی جو ہے صفی شاذ کو چاہیے اس کا وہ عقد پڑیں گے تو عغت باطل ہے مال دوسری طرف منتقل نہیں ہوگا بلا یہ سہل استغرات اور صحیح نہیں ہے اس صحیح آدمی سے استغرال قرض لینا بھی وغیرہ قرض دینا بھی دونوں جائز نہیں اس کا مال دامہ متثی ہے جب تک وہ بے قوفی و صفحات و نادانی کی صفت سے متصب ہے اس سے کسی کو ان کے خرید و قرض دینا لینا کوئی جائز سے نہیں ہے مالی تمام امور پر اس پر پابندی ہے مہجورہ نالے ہی اور اس پر پابندی رہے گا اللہ برتن حاکم نے دیکھا کہ اب یہ کچھ صحیح صحیح ہو چکا ہے ہاں جس کا عقل ٹھکانے پہ آ چکا ہے تو پھر اس کو آزاد کر سکتے ہیں وا اگر اس کو تخلیص کرے چھٹکارا دے دے اس سے پابندی اٹھا لیں حاکم حاکم اسلامی انیل ہجر پابندی اس سے اس کو چھٹکارہ دے دے حاکم پابندی سے یعنی اس پر جو پابندی ہے مال میں تصور کو اٹھا دے اس میں کسی حد تعل شعور ضرورت حتا آنے پر ہاں جی تو اٹھا سکتے ہیں لیکن والا لو آ لیکن دوبارہ وہ اپنی شراب پہ آ جائیں پھر وہی پاگل پانی والے کام کریں ہاں جی اور انہیں خنوشان دیکھے خرید و فروخ کریں تو پھر جو ہے ولاو ااد تفضی دوبالخاش کی طرف پہ لڑکے آ جائیں و لا جو ہجر ہو ہجر تو توضی واجب ہے اس کو پھر اس پر پابندی لگانا ثانیہ دوسری دفعہ سالشان تیسری دفعہ اسی طرح ہاں جی الاََ یہاں تک کہ تبدیل ہو جائے جی صفحہ اس کی کم کے پہلو صلاح اچھائی کی طرح بلائی کی طرح جب تک وہ ٹھیک ٹھاک صحیح نہیں ہوگا اس پر یہ پابندی رہے گا امر رخی غلام پر بھی پابندی ہے تو وہ غلام پر پابندی کہاں تک ہے کن چیزوں میں وہ بتا رہے امر رخی ابار و غلام اور ہاں میں تصرف ہے یہ بھی ممنوع ہے تصرف کرنے پہ ہاں جی کس چیز میں فی المالی مال میں تصرف کرنے پہ اس پر پابندی ہے مولا کی وہ لوگوں عقد وغیرہ میں ہر طرح کے عق میں بھی تصرف کرنے پہ عقد وغیرہ کرنے پہ خرید ہو وغیرہ کی اس پر پابندی ہے البتہ عل بجنی مولا ہو مگر مولا کے جن سے مگر مولا کے جن سے وہ مالی تصرف بھی کر سکتے ہیں خرید وغیرہ بھی کر سکتے ہیں تو اس پر وہ ممنی حرم کے مالی تصرفات اور اقوت وغیرہ سوائے امام کے مالک کی اجازت سے عدد طلاق سوائے طلاق کے طلاق کا اس پر پابندی نہیں غلام اپنی لونڈی اپنی بیوی بی کو طلاق دے سکتے فن طلاق کیونکہ طلاق یا قومین غلام سے واقع ہوتی ہیں بغیر ازن مولا مولا کے جن کے بغیر ولا یا قومین اور البتہ واقع نہیں ہوتے اس پاگل شخص اس سے غلام سے سارے اوقوط اس کے علاوہ دوسرے تمام اوقات کوئی بھی اوقات اس سے واقع نہیں ہوتے خرید و فروخت کچھ بھی اللہ یاذن المولا فی ہی مگر یہ کہن دے دیں اس کا مولا فی اس کام کے سلسلے میں اس عادت کے سلسلے میں خلائی عجوز الح اور غلام کے لیے جائز نہیں ہے یہ تجاوز ہے کہ تجاوز کریں حد سے گزر جائیں مین القاد اس مقدار سے وہ جنف ہی جس میں اس کو دن دیا کہ مین المباحتیں خرید و فروخی سرم میں صورتوں میں وسائل معاملات دوسرے تمام معاملات جو بھی اس نے مولانا نے اس کو اجازت دیا ہے خرید و یا معاملات میں وہ جتنے اجازت دیا اتنا اس کا صحیح اس سے زیادہ میں وہ تجاوز نہیں کر سکتے ہیں ایجابن خواہجاب کے سرد میں ہو وہاں جی وہ بھیجنے والے کے لیے جو حجاب کے لیے اس کی طرف سے ہے ایجابن او قبولن یا قبول کی سرد میں ہو کسی بھی معاملات میں ایجاب و قبول جتنا مولانا اجازت دیا ہے اسی حد تک سے اس سے تجاوز اس کے لیے جائز نہیں ہے پھر بھی اگر وہ کریں تو وہ باطل ہے وہ معاملہ واقعی نہیں ہوگا غلام اور اگر کوئی غلام جو ہیں عقت باندھے کوئی معاملہ کرے بغیر ازن مولا مولا کی ذن کے بغیر تو پھر وہ معاملہ تو ٹرانسفر تو نہیں ہے اس میں دوسرا آدمی جی مالک نہیں بنتا ہے. لہٰذا تعالیٰ حل معخود آلے تو جس چیز پر عقت باندھا تھا غلام نے اس بندے نے جو طلب ہو جائے فید غلام کے ہاتھ سے اگر وہ چیز طلب ہو جائے اللہ کا زائن تو وہ چیز سمجھو ضائع ہو گیا اس خریدار نے جو ہے اس غلام کو کوئی چیز بھیجا ہے ہاں جی ابھی اس نے پیسہ نہیں دیا یا اس نے جو ہے غلام نے بیچا ہاں جی تو یہ چیز جو غلام کے ہاتھ میں ضائع ہو گیا نقصان ہو گیا وہ ضائع شمار ہوگا ہاں جی اگر دوسرے آدمی نے اس کو چیز بیچا اس کے ہاتھوں سے وہ نقصان ٹوٹ گیا ہم تو وہ ضائع ہو گیا تو وہ ضائع ہو گیا اس اس جہاز کو بھی کچھ نہیں ملے گا مالک کو بھی کچھ نہیں ملے گا دینی ہم نے کہوں کہ یہ غلام مالک نے کسی چیز کا بھی کس چیز کا مالک نہیں ہے لہٰذا وہ چیز ضائع اس کے ہاتھ سے نقصان ہو گیا ضائع ہو گیا اگر مالک نے اجازت دیا ہے اس کے ہاتھوں سے نقصان ہو جائے تو مالک ضامین ہے اب مالک کی اجازت کے بغیر اس نے کوئی کام کیا ہے تو وہ کوئی غلام تو وہ کے چیز کا مالک ہی نہیں ہے لہٰذا وہ اس کے ہاتھوں سے جو بھی ضائع ہوگا وہ ضائع ہی ہوگا لیکن ان آ اسی غلام کو جو اس کے ہاتھوں سے کسی کا مال ضائع ہو گیا تھا میں لی یہ وہ چیز اگر اس غلام انہا تک آزاد کرے اس غلام کو کا نظام تو پھر یہ غلام ضامن ہوگا لی ما طلب اس چیز کا جو طلب ہوگا یہ ضائع ہوگی پھر اس کے ہاتھ میں اس کے ہاتھ سے جو ضائع ہو گیا اس کو بعد میں اس مالک کو دینا ہوگا جب اس کو اگر آزاد کریں تو قلی وہ چیز جو اس کے ہاتھ سے طلب ہو وہ تھوڑا ہو اور کسی نہیں یا زیادہ ہو دونوں ستوں میں وہ اس کا مالک ہے عمل مریض جو ہیں مریض پر کن چیزوں میں پابندی ہے ہر مریض پر پابندی نہیں ہے بلکہ صرف اس مریض پر ہیں جو مرنے کے قریب ہے یا میں بیماری کے شکار ہوں جسم جو عام طور پر جو ہے جس میں موت واقع ہو جاتی ہے تو ایسے مریض پر مال میں تصرفات کے بارے میں کچھ پابندیاں ہیں تو عمل مریض جو ہے یوں جزو یو پابندی لگا دیتے مریض پر اللہ من سلوس مالی یعنی وہ ماری جو مرنے کے قریب ہو یا ہاں جی ایسے جان لیوا بیماری میں مبتلا ہو تو وہ اپنے مال میں سے ایک تہائی تک میں تو وہ تصرف کر سکتے ہیں ہم اپنے کل زیادہ تہائی میں وہ کسی کو حما بھی کر سکتے ہیں کسی خیراتی کام میں دے بھی سکتے ہیں اس پر آپ موادہ کچھ بھی کر سکتے ہیں یعنی اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتے ہیں اللہ من مال اس کے ایک تہائی مال ان کا البتہ یہ اس وقت اگر اس کی بیماری مرض الموت ہو اسی بیماری میں وہ مر گیا اور وہ بیماری بھی جان لیوا بیماری ہو اور مثل مرض الموت یا مرض الموت والی, جاننے والی جان والے جان لیوا والی بیماریوں جیسی ہیں پھر صعبتی تکلیف میں ولاشواف ال امراض تو اس رض میں اس کو زیادہ کہ سے زیادہ مال میں شیت کرنا ہے اس میں تصروف کرنا ہے اس کو کسی کو دینا جائز سے نہیں ہے وہ پھر امراض عارض لیکن وہ بیماری جو انسان کو پیش آتی ہے عارث ہوتی ہے عارضیں بھی اس کو کہ ہما یوم جیسے ایک دن کی بخار آو آو آو اور زکام اور نزلہ زکام نزلہ وغیرہ اب یا سر درد اور غیر من علاوہ اس کے علاوہ دوسری بیماریاں ہلکی پھلکی تو حکم ان کا حکم حکم و صاحب بالکل صحیح تعلیم والے آدمی کا حکم ہے اس پر کسی کو ان کی پابندی نہیں ہے پھر نخصل احکام اس کے احکامات اس جو بھی آغاز باندھا ہے اور جو کچھ حکم کیا اس کا نافذ ہونے میں بھی وہ لوگوں اس کے جا انجام دے آگ و معادات بھی خرید و فروخت کے معاملات بھی وہ ساعر آغاز کی تمام باتیں وفاظ کے تمام کام مستند ہے معتبر ہے وہ عام نارمل آدمی کی طرح ہے ان مختصر ہلکی پھلکی بیماریوں میں لیکن جان لیوا بیماریوں میں ہاں جی اور جو ٹھیک نہ ہونے والی بیماریوں میں اس کو اپنی ایک تہائی مال سے زیادہ میں وہ وصیت نہیں کر سکتے وہ کسی کو دے نہیں سکتے حتیٰ صدقہ خیرات بھی ایک تہائی سے زیادہ میں نہیں کر سکتے تو یہ مریض کے بارے میں حکم ہے آگے انشاءاللہ کل کے درخواست پڑیں گے